صلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ والسلام يا نبی اللہ وعلی آلک و يا نور نی تو سنت فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم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 نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار شفیع اے روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں چنانچہ منقول ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یا ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العض والسماوات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا غرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تون نے مجھ پر پڑھا تھا وہ پرچا جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی وہ پرچا جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم تو میٹھے میٹھے اس طرح اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں اس میں ہم حاضر ہیں اس سے زندگی میں بہت سارے موقع ملتے ہیں کہ ہم درود پاک جہاں لکھ سکتے ہیں جیسے بالخصوص جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کبھی کوئی ایسی تحریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب سنا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو لکھنے میں بالخصوص چھوٹا سود بنا دیا جاتا ہے تو امیر سنت دامت برکاتم عالیہ نے اس کی کافی وضاحت فرمائی ہیں کہ ضرور پاک کا اختصار کرنا یہ حرام ہے اسی طرح اللہ عزد وجل کا نام نامی لکھ کر چھوٹا جیم بنا دیا جاتا ہے صاحب کرام علی عالی مردوان کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو را دو لکھا جاتا ہے اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ بھی راہا لکھا جاتا ہے تو یہ سب کرنا جو ہے منع ہے تو درود پاک تو جب بھی موقع ملے لکھا کریں لکھا کریں کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو درود کسی کتاب میں درود پاک لکھتا ہے تو جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے جہاں اتنے سارے صفحات ہم لکھتے ہیں تو درود پاک لکھنے میں جگہ کتنی گرے گی لیکن فضیلت کتنی ہے اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا اگر کبھی کیا ہو تو اسے توبہ بھی کرنی چاہیے تو اللہ اللہ علی سلحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک روایت میں ہے کہ سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علی بل وسلم جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام علیم ردوان کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ان میں ایک شخص کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے آتا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اس بچے کا انتقال ہو گیا تو اس شخص نے اپنے بچے کی یاد کی وجہ سے اس مدنی حلقے میں آنا چھوڑ دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو فرمایا کہ فولہ شخص کو کیا ہوا تو صحابۂ کرام علی مدوان نے ارض کیا کہ اس, اس کا جو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ملاقات فرمائی اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعزیت کی پھر شاد فرمایا کہ تجھے ان باتوں میں سے کیا پسند ہے کہ تُو اپنی عمر میں اس سے نفع اٹھاتا یا جب بھی تو جنت کے کسی دروازے پر جائے تو وہ تجھ سے پہلے وہاں موجود ہو اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پسند ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے موجود ہو اور میرے لیے دروازہ کھولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہی ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علامد وبارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں کوئی کسی مرض میں یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے کسی کی اچانک نوکری چھوٹ گئی کسی کی چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی کسی کی سکوٹر کار یا موبائل فون کسی نے چھین لیا یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ گیا یا اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا یا اس کا جو گھر تھا عمارت تھی وہ گر گئی یا اس میں آگ لگ گئی یا گھر میں کسی کی وفات ہو گئی تو ان قسم کی باتوں پر یعنی جو شخص مبتلا ہوتا ہے وہ صدمے سے چور چور ہوتا ہے تو ایسے موقع پر جب کسی کو صدمہ پہنچے کسی بھی حوالے سے تو ثواب کی نیت سے اس دکھیاری کی دل جوئی کر کے ہم عظیم ثواب کا حقدار بن سکتے ہیں اور اسی کو ہم اسی کو تعزیت کہا جاتا ہے یعنی تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہم بھی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں تو ہم بھی یہاں روز ہی مدری مذاکرے میں دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کسی سے تعزیت کر رہے ہیں یا کسی کی عیادت کر رہے ہیں تو تعزیت کسے کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے اور تعزیت مصنون یعنی سنت ہے اور یقیناً جس سے تعزیت کی جاتی ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے مطلب پتا چلا اس کو کہ امیر علیہ سنت اس کے ساتھ تعزیت کرے تو مجھے یقین نہیں آ رہا وہ یقین نہیں آ رہا کہ باپا مجھ سے یوں تعزیت کر رہے ہیں تو بارہا الحمدللہ یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے ثواب کا بھی ذریعہ ہے اور اس سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ ازل کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے الحبیب یہ اٹھائیں آپ تو جو مصیبت زدہ ہے یہاں کیا رکھ رہے ہیں بھائی لے جائیں اس کو اس نہیں لے جائیں اس کو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ جو مصیبت زدہ ہے یہ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی عمارت جل گئی ہے کسی کا حادثہ ہو گیا اور نئی گاڑی لیتی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی یا جناب کسی کی چوری ڈکیتی ہو گئی جو بیٹی کا بہن کا جو جہیز کا سامان رکھا تھا وہ سارا چور چرا کر یہ ڈاکو جو ہے وہ لوٹ کر لے گئے اب ایسا شخص جو ہے وہ صدمے سے چور چور ہے اور وہ جو صدمے سے چور چور ہے وہ کس قدر بڑے ثواب کا حقدار بھی بن رہا ہے تو ایسے موقع پر جب کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے دل جوئی کے لیے اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے سامنے تعزیت کرتا ہے اس کے دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت مفضن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے ایک اور رواج سنی حضرت سیدنا فضیل بن ایاز ردی اللہ تعالی عنشد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علاء نبی والی صلاح و سلام نے بارگاہ رب العزت از وجل میں عرض کی کہ اے میرے رب از وجل وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسا علیہ السلام وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس سے تعزیت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے ایک نعمت ہے کہ جو کسی کو نصیب ہو جائے ورنہ آج کل کا دور بڑا عجیب و غریب ہے کہ مثال ہم اس معاملے میں فوراً ذہن بناتے ہوں گے کہ یار ہمارا تو ہے ہم تو تعزیت کرتے کس کی کرتے یہ کبھی سوچا مثال ایک مارکیٹ جل گئی ایک مارکیٹ جل گئی اور دکانیں اور جو اس کے باہر جو پتھارے لگاتے تھے وہ سب سامان سب جل گئے دکانیں بھی جل گئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان بیچاروں کا جن کا نقصان ہو ان سے تعزیت کرنے آ رہے ہیں کس سے تعزیت کی جا رہی ہے سیٹ صاحب سے چلیں بھائی ٹھیک ہے سیٹ سے بھی تعزیت کریں مگر آپ یہ سوچیں کہ اس سیٹ کی دیگر مارکیٹوں میں دس دکانیں اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں فون آ رہے ہیں ادارے والے آ رہے ہیں سب اس کے پاس تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ آپ کو صبر دے اس کا جزا دے لیکن وہ پتارے والا وہ ٹھیلے والا جو اسی مارکیٹ میں اپنا وہ ٹھیلا کھڑا کرتا تھا اپنا سامان رکھتا تھا اس کا بھی سارا سامان جل گیا اس غریب سے کون تعزیت کر رہا ہے شھ صاحب کی تو مزید پانچ چھ دکانیں ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ اپنا حساب کتاب بنا لیں گے یہ غریب آدمی جو اس کی اس کی جمع پونجی یہی تھی یہ روز کماتا تھا روز خرچ کرتا تھا اس سے کون تعزیت کرے گا سیٹ صاحب کی گاڑی چھن گئی افسوس کرنے کا اظہار کر رہے ہیں ہم حالانکہ سیٹ صاحب کی گاڑی انشورنس والی تھی کلیم کریں گے نئی گاڑی بھی مل جائے گی ان کو پھر بھی ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے آپ کی جان بچ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی دکان میں جو ملازم ہے اس کا دو ہزار روپے کا ہی موبائل تھا وہ چھن گیا اس سے کون تعزیت کر رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری تعزیت جو ہے وہ بھی کوئی دنیاوی مفاد رکھ رہی ہے اور ہم اس سے مل رہے ہیں کہ جس سے تھوڑا سا مطلب اپنے کو بھی فائدہ ہو کہ ہم جناب اس سے جو تعزیت کریں گے تو ذرا اس سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے جیسے اگر ملازم ہے اور کمپنی کا جو سیٹ تھا اس کا انتقال ہو گیا اب ملازم وہ پتہ چلے کل دوپہر میں جنازہ ہے وہ اتنی دور ہے ملازم پہنچتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں یہ تو کوشش کرے گا کہ کسی طرح سیٹ کے لڑکے کو میں نظر آ جاؤں ہاتھ ملا لوں اس سے جا کر تاکہ پتا چلے کہ میں جنازے میں آیا تھا کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نوکری سے میری چھٹی کر رہا ہے ثواب کے لیے کون کر رہا ہے رشتے داروں میں ہم جو عموماً جنازوں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں یا عموماً ہماری جو ترکیب ہوتی ہے تو کہاں کس طرح سے تعزیت کی جا رہی ہے جنازوں میں شرکت کے لیے ہمیں کیا اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کا جنازہ ہوگا میں پڑھوں گا تو میری بقفرت ہو جائے گی یا فلا عالم صاحب اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو ان عالم صاحب کے پیچھے جنازہ پڑھیں گے تو ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی یا چلے اتنے آشقان رسول اس کے جنازے میں شامل ہوں گے نہ جانے کون اللہ کا ایک نیک بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی برکت سے مغفرت کا انعام مل جائے گا چلو اس اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میں شرکت کروں یہ ہوتا ہے یا بس کسی طرح میں فلاں کو نظر آ جاؤں جنازہ ملے نہ ملے بس میں اس سے ہاتھ ملا لوں کہ میں تمہارے والد کے جنازے میں آیا تھا جیسے ہمارے یہاں عموماً بابل مدینہ میں کئی ایک برادریوں میں یہ ایک دستور ہے سوئم کا سلسلہ ہوتا ہے کل خانی جس کو آپ بولتے ہیں اب ہمارے یہاں بابل مدینہ میں عموماً ایک گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے کہ بھئی نو بجے سے دس بجے تک یہ کل خانی ہوگی سوئم کا سلسلہ ہوگا بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ نو جب بچتے نا تو اس کی سگی اولاد بھی نہیں آتی ہے گھر کا کوئی فرد نہیں ہوتا ہے چلو جی سوا نو ساڑھے نو کے آس پاس گھر کے کچھ چند کا افراد ٹہلتے ٹہلاتے یہ مسجد پہنچیں گے اور جناب وہ قرآن پاک لے کر اب ان پانچ دس میں بھی کسی ایک کو پڑھنا ہے تو ٹھیک ورنہ وہ سب دانوں پہ بیٹھ جائیں گے اب جناب کوئی ساڑھے نو بجے نو پینتیس پر کوئی قریبی رشتے دار ایک دو پونے دس بجے کچھ لوگوں کا آنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے جب آخری دس منٹ ہوں گے پوری مسجد بھر جائے گی پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی اور جناب اس میں سب فاتحہ میں شرکت کریں چلے یہ بھی صحیح ہے لیکن مقصد کیا ہم اپنا اس انداز کو ذرا سا چیک کریں کہ ہماری مقصد کوئی ثواب حاصل کرنے کا بھی ہے یا صرف حاضریاں ہی لگوا رہے ہیں اور اس میں بھی اگر سسر صاحب کا انتقال ہوا تو داماد کو کتنے بجے آنا ہے کہاں بیٹھنا ہے یہ سارا فکس ہوتا ہے تو یوں مطلب میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا اور اس میں بھی ظاہر ہے ہماری نیتوں کا بڑا دخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہوں امیر علیہ سنت پر کہ آپ نے ہر نئے کو جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں نیتیں کرنے کا ذہن دیا ہے کہ چیک تو کریں ٹیسٹر تو لگائیں گے میں کیوں کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اتنی مشقت کروں خرچہ کروں مجھے سواب نہ ملے تو اس لیے بہتر ہے کہ جانے سے پہلے تھوڑی اپنی نیتیں اچھی کر لیں درست کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عز اس کا ثواب ملے گا اور یہ تعزیت جو کہ سنت بھی ہے لوگوں کا اس میں دل خوش ہوتا ہے دل جوئی ہوتی ہے بہترین عجر و ثواب کا ذریعہ ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت شہن نبوت حبوت صلی اللہ علیہ ولی وسلم علی فرمان زیشان ہے تیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں مریضوں کی عیادت کرتے تھے بس جب وہ حاضر ہوں گے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا جہاں یہ اللہ ازد سے شرف کلام کریں گے جبکہ لوگ حساب دے رہے ہوں گے تو دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں یہ انداز اپنا لیں مسلمانوں کی خیر خبر لینا دل جوئی کرنا اس کو اپنانے ان اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عراق ثواب لکھے گا پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے اللہ تعالیٰ دو کرا اگر لکھے پھر اس پر نماز پڑھے تو تین قرآ پھر دفن میں حاضر ہو تو چار اور ہر قرآ کو ہے عہد کے برابر ہے اب تعزیت کریں کیسے یہ بھی نہیں آتا ہے جیسے امیر فرماتے ہیں کہ بات کرنا نہیں آتی بات کرنا نہیں آتی بھائی کیا حال ہے جی اللہ کا شکر ہے اور سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر گھر میں سب خیریت ہے اب یہ تین جملے بولے بات تو ایک ہی تھی نا بات کرنا نہیں آتی بات کریں کیسے تو تعزیت کیسے کرنی ہے یہ بھی سن لیجئے تعزیت کرنے والے کو چاہیے کہ آجزی ان اور رنج و غم کا اظہار کرے لیکن اس میں بھی جیسے کہ وہ فرماتے ہیں پاپا نے فرمایا کہ کسی کے مثال اسی سال یا نبے سال کے دادا جان کا انتقال ہو گیا اب ہم مل رہے ہیں اس سے سلامتی مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا افسوس تو اس پوتے کو بھی نہیں ہوا ہے افسوس تو پوتے کو بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ دادا کو شوگر بھی دادا کو ٹی بی بھی دادا کو کینسر بھی طرح طرح کے امراض دادا کے تھے یہاں تک کہ بہت عرصے سے آزمائش میں تھے تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں یار مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے دادا کا انتقال ہوا یہ کیا ہے تو پہلے تولو پہلے تولو تو موتکف تو سیکھ رہے روزانہ اللہ کی رحمت سے باپا سے تو پہلے تولنا ہے بولنا کیا ہے ہم کو بولنا کیا ہے تو ہم جو بات کریں وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ گفتگو کم کریں اور مسکرانے سے بچیں کہ ایسے مس موقع پر مسکرانا دلوں میں و کینا پیدا کرتا ہے کسی کا موبائل چھن گیا ارے اور ہنس کے ہم مل رہے ہیں یا گاڑی چھن گئی کوئی نقصان ہو گیا چوری ڈکیتی ہو گئی اب ہم اسے سے مسکرا مسکرا کر مل اس موقع پر جو ہے وہ دلوں میں بگز ڈالتا ہے کہ دیکھو یار میرا نقصان ہو اس کو دل میں خوشی ہوئی اور شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ جی ہاں یہ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 عورت کو اس کے مہارے میں ہی تعزیت کریں تعزیت میں یہ کہے اللہ تعالیٰ میت کی مففرت فرمائے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میاد مقرر کے ساتھ ہے اس پر امیر علیہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو ایک بار تعزیت کرے کر آیا دوبارہ تعزیت کے جانا, جانا یہ جو ہے یہ مکرو ہے تو خیر مسلمان مختلف معاملات میں پریشان ہوتے ہیں ایسے موقع پر ان کی خبر گیری کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں یہ تو اتنا چھوٹا آدمی ہے یہ انداز نہیں ہوتا تھا ایک رات سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے ایک خیمے پر نظر پڑی جب قریب گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف میں مبتلا ہونے کی آوازیں آئی اس خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا تھا اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اس سے حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص خلیفہ وقت سے ملنے آیا ہے البتہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ خود سامنے کھڑے بہرحال اس نے بتایا کہ اس کی زوجہ حاملہ ہے اور درد زے یعنی بچے کی پیدائش سے پہنے ہونے والے درد میں مبتلا ہے اور میرے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے سیدہ فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سیدتنا ام کلثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو سبحان اللہ کیسا گھرانا تھا سبحان اللہ اللہ, اللہ زفر نے اسے خود تم تک پہنچایا ہے انہوں نے از کی حضور کیا بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت درج ذہ میں مبتلا ہے اس کے پاس کوئی نہیں رض کیا اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں فرمایا ٹھیک ہے تم ضروری سامان وغیرہ لے کے چلو جب وہاں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عن نے اپنی زوجہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے اس سے فرمایا آگ جلاؤ اس نے آگ جلائی تو آپ نے ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی جب ہانڈی پک گئی تو دوسری طرف بچے کی بھی ولادت ہو گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے اب جیسے ہی اس شخص نے امیر المومنین سنا تو وہ تو جہاں بیٹا تو کھسک گیا تھوڑا آگے تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈی اٹھا کر اپنی زوجہ کو دی فرمایا کہ خاتون کو کھلاؤ اور اسے آسودہ کرو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کہ کل صبح میرے پاس آنا میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا جب وہ شخص صبح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو آپ نے اس نو مولود بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے بھی مال وغیرہ عطیہ کیا تو یہ ہمارے اخلاق اور یہ ہمارے بزرگ تھے کہ ان کا یہ انداز ہوتا تھا اور آج اگر ہمیں پتا کیونکہ اب تو میڈیکل میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے تاریخیں دے دی جاتی ہیں کہ اس تاریخ کو خاتون کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا جائے گا اب اگر کوئی سیٹ ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے جو ملازم ہے اس کے گھر میں اس ولادت کا سلسلہ ہے اب رات کو اگر اس ملازم کا فون آیا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہم فون اٹھائیں گے اس کا یا دل میں ہوتا ہے کچھ مانگ لے گا تو یہی ہوتا ہے نا کچھ مانگ لے گا تو اب یہ جو موقع ہوتا ہے اس میں اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایسا صاحب مال کیا ہے یا اس حیثیت کا کیا ہے کہ میں سامنے والے کی مدد کر سکتا ہوں تو اٹھائے اٹھائے اور اس موقع پر اپنے اس مسلمان بھائی کی جوئی کرے جس قدر ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس شخص کی مدد کے لیے ہم تیار نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہو اور ہم وہ تیار نہ ہوں کیونکہ ظاہر دنیا میں ایسے بہت سے منظر دیکھیں کہ کروڑ پتی بنگلوں میں کاروں میں گھومنے والے بالکل کلاش ہو جاتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فٹ پاتھ پر سونے والا کبھی ایسا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے تو خیر ہمیں اگر اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے اور دوسری بات بسا اوقات اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا والد صاحب کا انتقال ہوا اور اگر مثال کوئی نہیں آیا جنازے میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس سے کو ہوتی نہیں آتے تو ایسا دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں میرے ہاں کو کون آئے گا میں غریب آدمی ہوں میں میرے ہاں کو کون آئے گا تو اس طرح کا انداز یہ احساس کمتری کہلاتا ہے اور یہ بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ زوجل کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے اللہ عزا وجل نے جنت پر مقرر فرشتے سیدنا رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں اللہ عز و جل نے تمام تاریخ فتنے اس پر ظاہر فرما دیے اللہ عزاجل انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخلے گا فرمائے گا یہ شہرت چاہتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں نہ ہی ریاکاری میں پڑھتے ہیں تو جو گمنا میں ہیں یا ایسا مطلب ہے کہ ان کو بظاہر کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے غریب ہے اور ہم بساوق ہم جنازے میں شرکا کی تعداد دیکھ کر متاثر ہوتے یار اس کے جنازے میں او ہو ہو اتنے ہزاروں آدمی تھے لیکن یار فلاں کے جنازے میں لوگ نہیں تھے اس طرح کا ہمارا کیلکولیشن ہوتی ہے کہ یار اس کے جنازے میں لوگ تھے یہ بڑا کوئی نیک آدمی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے جو متقی ہے پرہیزگار ہے جس سے اللہ راضی ہوا اگرچہ اس کے جنازے میں چار آدمی ہیں لیکن اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں جانے فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما تو ہم تو ڈھونڈے ایسے ایسے غریبوں مسکینوں ناداروں ان کو ڈھونڈیں کہ اگر ان کے جنازے میں شرکت کی سادت ملے تو کیا معلوم اس کے جنازے میں شرکت کی برکت سے ہی ہماری مغفرت ہو جائے تو بہرحال مصیبت اگر پہنچتی ہے مصیبت پہنچتی ہے تو اس زمن میں ہمیں جو تاکید کی گئی وہ پڑھنا ہے انا لا راج اور اس کی فضیلت کیا ہے سنیے ام مومنین حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ان اللہ و انا اللہ پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما اللہ تعالی اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا حضرت ام سلما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ جب ابو سلما رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلما رضی اللہ تعالیٰن سے بہتر کون ہوگا وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی فرماتی ہے میں نے بہرحال یہ دعا کر لی تاکید ہوئی تھی نا اینا لہ و اینا اللہ جون پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما فرماتی ہے میں نے دعا تو کر لی مگر یہ سوچا کہ اس سے بہتر مجھے بدل کیا ملے گا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بہتر تھے ام مومنین بن گئی بعد میں یہ تو بہرحال یہ پڑھنے کی تاکید دی گئی اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے کبھی بیٹا فوت ہوا تھا بیٹے سے بڑی محبت تھی یاد آتا ہے کیا کرنا چاہیے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اسے یاد کر کے انا ل انا اللہ کہے اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی دی تو جب جب وہ مصیبت یاد آئے جب جب وہ مصیبت یاد آئے انہ و انہ راجعون پڑھیں گے تو اس دن کا ثواب ملے گا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے چراغ بج گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وَإنَّا راجعون پڑھا ارض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے ارشاد فرمایا جی ہاں ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر عجر ہے تو بہرحال یہ تربیت کے مدنی پھول امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں اور انداز بھی دیکھا ہے کہ اگر مثال لائٹ چلی جائے جیسے چراغ بج گیا تو چراغ تو نہیں جلتے لائٹ چلی گئی تو یہ بھی مصیبت تو ہے نا انہرا جن تو یہ بھی ہمیں پڑھنے کا معمول کرنا چاہیے اور پھر صبر کا جو ثواب ہے نا مصیبت پر سبحان اللہ سنیے حضرت سیدنا ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہربر صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ وجل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اللہ از وجل فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چین چھین لیا فرشتے عرض کرتے ہاں اللہ وجل فرماتا ہے تو پھر میرے بندے نے کیا کہا رشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور ان لا ہی و ال ہی راج پڑھا تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو خیر جب بھی ایسا کبھی موقع ملے تو صبر کرنا چاہیے اور پھر بعض اوقات یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ یہ ذہن ملتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل میں شرکت ہو رہی ہے جناب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے اس کے جنازے میں شرکت ہو رہی ہے بلکہ اس کی تدفین میں بھی شرکت کی جاتی ہے ان تمام باتوں کا اجر بہت زیادہ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی قبر کھو دی اللہ وجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور جس نے کسی میت کو غسل دیا اپنے گناوں سے ایسا پاپ و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ عز و جل اسے جنت کے ہلے یعنی جوڑے پہنائے گا اور جس نے کسی غم زدہ سے تعزیت کی اللہ وجل اسے تقوی کا حلہ پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جس نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی اللہ وجل اسے جنت کے ہلوں میں سے دو ایسے ہلے پہنائے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں بن سکتی اور جو جنازے کے ساتھ چلا تدفین تک ساتھ رہا اللہ اس کے لیے ایسی تین قرا ثواب لکھے گا جن میں ہر قرآب عہد سے بڑا ہوگا اور جس نے کسی یتیم یا محتاط کی کفالت کی اللہ سوجل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ مسلمانوں کے غسل میں تدفین میں جنازوں میں شرکت کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور بہرحال اس میں یہ ضرور میں ارض کروں گا کہ ہماری جو کہ دعوت اسلامی کے پچانوے سے زائد شعبہ جات ہیں اس میں ایک شعبہ مجلس تجہیز و تقفیم بھی ہے جی ہاں یہ الحمد ہر ہر ڈویژن سطح پر اس کو قائم کیا جا رہا ہے اور اسلامی بھائیوں کو اس میں تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو سنت کے مطابق غسل دیں الحمدللہ اسلامی بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کی تربیت حاصل کر کے اسلامی بہنوں کو سنت کے مطابق جو غسل میت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان تمام باتوں کا یہ جو سلسلہ ہے دعوت اسلامی کی طرف سے فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو بے احتیاطیاں کی جا رہی ہیں تو ان سے بھی اپنی میت کو بچانا ہے ظاہر ہے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں تو ہے کہ بیٹا اس نے اپنے والد کو غسل دے بیٹا اس کی جنازہ پڑا ہے لیکن ہم خود سوچیں اور غور کریں کہ گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کون اس پر اہلیت رکھتا ہے بلکہ بعض اوقات تو پورا پورے دیہات میں قصبے میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوتا جو میت کو غسل دے امام صاحب کسی دوسرے گاؤں چلے گئے گا صبح اب امام صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ گاؤں میں ایک ہی غسل دینے والا ہے وہ کسی سبب سے گاؤں سے دوسرے شہر چلا گیا وہ اس کا میت کو رکھ کر انتظار کریں کہ وہ آئے گا تو گسل دے گا تو ہمیں سب یہ باتیں سیکھنی چاہیے اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے احتکاف میں شرکت کر لیں گے یہ ساری باتیں بتدریج جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں تو یہاں پر میں یہ بات بھی ضرور ارض کروں گا کہ ظاہر کسی کا مال چھن گیا کسی کا عمارت گر گئی کوئی چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی گھر میں کسی کی فوتگی ہو گئی یقیناً یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے لیکن اس پر صبر بھی کرنا ہے کیونکہ جہالت کے سبب اس میں بہت سارے ایسے معاملات یا ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جو بندوں کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جیسا کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ جیسا اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے یا کبھی ایسا کوئی نقصان ہو گیا تو کسی نے بک دیا کہ اللہ از وجل کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے معذ اللہ تو پوچھا گیا تو کیا حکم شرحی ہے جواب ایسا کہنے والا کافر ہو گیا کیونکہ مذکورہ جملہ رب مبین ازز وجل کی شدید ترین توہین ہے پھر بسا اوقات ہمارے گھر میں نقصان ہوا لیکن دوسرے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ایش کوشیاں ان کے گھر میں اور بڑی وہ لوگوں کو تکلیف دیتے لیکن بظاہر وہ بڑی چین و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس پر بسا اوقات بک دیا جاتا ہے تو پوچھا گیا اللہ تبار کا تعالی ایاروں اور مکاروں کا ساتھ دیتا ہے یہ کہنا کیسا جواب کہنے والا کافر ہو گیا کیونکہ یہ جملہ قرآن مبین کی سری مخالف اور اللہ رب العالمین کی سخت ترین توہین پر مبنی ہے تو ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا ہے زبان کو لگام دینا ہے اور ایسے موقع پر خاص کر جب ہماری کوئی ایسی مصیبت آ جائے مشکل آ جائے تو ہمیں صبر کا دامن یہ ہرگز چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں حکمتیں ہوتی ہیں تکلیف پر صبر کر کے عجر حاصل کرنا چاہیے کیونکہ آفات و بلیات یہ کفارہ سیہ یعنی گناہوں کے کفارے اور بائی سے ترقی درجات ہوتی ہیں چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے دنیا میں اگر کوئی ایسی تکلیف آئی ایسی بیماری ہو گئی اب صبر کرے واویلا کریں گے شور کریں گے تو اس شور کرنے سے ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو جانا ہے لیکن صبر کر کے جو ہم اجر کما سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے بلکہ ضمن میں ایک حکایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ محمود بادشاہ تشریف فرما تھے تو قریب ہی آپ کا چہیتا غلام ایاز بھی موجود تھا محمود بادشاہ نے کھیرا ککڑی یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی تو آپ نے ایک ککڑی اٹھائی اور بڑی محبت سے اس کو اس کی کاش ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کر اپنے چہیتے غلام ایاز کو دیا ایاز نے وہ لیا اور کھا لیا پھر काटी پھر دی ایاز نے پھر کھا لی ایک, ایک کر کے وہ محمود بادشاہ کاٹتے گئے دیتے گئے ایاز کھاتے گئے مزے مزے سے آخر کی جو کاشت تھی وہ محمود بادشاہ نے خود کھائی اب جیسے ہی کھائی تو وہ کڑوی دی وہ سخت کڑوی دی تو محمود بادشاہ نے اس کو منہ سے نکالا اور کہا کیا کہ اتنی کڑوی ککڑی قڑ... جو ہے کھیرا جو ہے وہ تم اتنے مزے مزے سے کھا رہے ہو تمہیں محسوس نہیں ہوا تو ایاز کہنے لگے کہ حضور ان ہاتھوں سے ہمیشہ اچھا اچھا کھایا ہے ان ہاتھوں سے ہمیشہ اچھا اچھا کھایا ہے تو آج اگر یہ کڑوا آیا تو میرے دل نے گوارا لا کیا کہ میں شکوا کیوں کروں ہاتھوں نے ہمیشہ مجھے اچھا کھلایا اگر آج کڑوا آیا تو میرے نفس نے میرے دل نے گوارا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نعمت عطا فرمائی مثالیں بنگلہ دیا فیکٹریاں دی گاڑیاں دی بینک بیلنس دیا اولاد دی معاملات دیے سب کچھ اچھا ہو گیا اگر کسی طرح گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو شکوا کرنا چاہیے اگر اولاد ملی چلیں جوان ہو گئے ان کے بچے ہو گئے اگر اس میں سے کسی کی فوجگی ہو گئی دیا کس نے کس نے دیا یہ سب اللہ نے دیا تو اللہ ہی کا مال ہے اسی نے لے لیا تو ہم اعتراض کیوں کریں اور بڑا پیارا خوبصورت شعر باپا فرماتے نا کہ زباں پر شک جو ان کے بس پھر بسا ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ اگر مصیبت آئی تکلیف آئی تو اگر کوئی ایسا دینی کام کرتے تھے وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک اسلام بھائی باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امیر علیہ سنت پسند فرماتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا جتنا کام کرے وہ اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ہماری آخرت کی بہتری بھی ہے دین اسلام کی خدمت ہے تو امیر علیہ سن فرمایا آج کیا ذمہ داری ہے کے حضور ڈویژن کی ذمہ داری تھی لیکن کچھ پریشانیاں کچھ پرابلمس ہو گئیں تو وہ آج کل ذمہ داری چھوڑی ہوئی ہے تو امیر علیہ السلم نے فرمایا کہ آپ کو تو مصیبت پریشانی آنے پر دو ڈویژن کی ذمہ داری کر لینی تھی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی بیماری تکلیف ہوتی ہے ہو تو دین کے ہی کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار بہت مشکل ہو گئی بہت ہو گئی تو معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے پیارے مبلض معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر اور تکلیف آئے نا پریشانی آئے دل بھرا ہوا ہو اٹھائے ہاتھ شکوا لوگوں سے کر کے ہم کیا لے لیں گے ان سے ارے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول فرماتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے, है। فرماتے, है। فرماتے, है। فرماتے, है। فرماتے है। کہ امن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یہ نو عمری میں اچانک انتقال کر گیا ہم لوگ ہم لوگوں نے اس لڑکے کی آنکھیں بند کی اس کو کپڑا اوڑا دیا ہم لوگوں نے اس کی ماں کے پاس پہنچ کر لڑکے کی موت کی خبر سنائی تعزیت و تسلی کے کلمات کہنے لگے امر صاحب رضی اللہ تعالی اپنے بیٹی کی موت کی خبر سن کر چونک گئی دیدہ ہو گئیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لائی میں نے اپنا وطن چھوڑ کر تیرے رسول کی طرف ہجرت کی اس لیے اے میرے خدا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے لڑکے کی مصیبت مجھ پر مت ڈال یہ دعا ختم ہوتے ہی امیں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا مردہ لڑکا اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا <تصفح> <تصفح> تو لوگوں سے دعا کراتے ہیں، کرائیں اچھی بات ہے کبھی خود بھی تو اٹھے نا رات میں ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ مرد مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے ہم اٹھیں تو صحیح رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا تو کریں کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں امتحا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ دے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے یہ آشکانیں رمضان کی صحبتیں ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر دعا کریں مرشد کا چہرہ دیکھ کر دعا کریں جی ہاں یہ اللہ کے ولی کی برکتیں ہیں ایسے بے شمار واقعات ہیں ایک اس طرح میں پچھلے رمضان میں یہ حاضر تھے گھر میں ولادت کا سلسلہ تھا تو مجھے بعد میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں باپا سے مل کر عرض کروں کہ حضور میرے لیے دعا کریں گھر میں آسانی ہو جائے تو خیر موقع نہیں ملا تو سہری کے بعد امیر سنت صوفے پہ تشریف فرماتے ہیں میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس ولی کامل کی برکت سے گھر میں آسانیاں عطا فرما دیں کہ یہ دعا کی سہری کی فجر کی نماز پڑھ کر جب میں یہاں گھر پہنچا تو پنجاب سے فون آیا کہ گھر میں مدنی مننے کی ولادت ہو گئی ہے انیک لوگوں کی صحبت کی برکتیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے خلاص عطا فرمائے ہماری تکلیفیں مصیبتیں محبوب کریم کے صدقے میں اللہ تعالی سب دور فرمائے ہمیں صبر عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحبیب علی صلی اللہ علیہ اذان جمعہ کا سلسلہ ہے اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے اذان کا جواب دینا بہت آسان ہے جو موزن صاحب کہیں وہی دوہرا دیں ازان کا جواب ہو جائے گا